غزل خواجہ ہے علی آتش آوازوں پیشکش راہیل فاروق دہن پر ہیں ان کے گما کیسے کیسے کلام آتے ہیں درمیان کیسے کیسے زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے تمہارے شہیدوں میں داخل ہوئے ہیں گلو لالا گواں کیسے کیسے بہار آئی ہے نشہ میں جھومتے ہیں مریدان پیر پیری کیسے کیسے अजब क्या छुटा रूह से जामय तन लूटे राह में कारवां कैसे कैसे तपे हिजर की काहिशों ने किए हैं जुदा पोस्त से उत्तुखा कैसे कैसे न मुड़कर भी बेदर्द कातिल ने देखा تڑپتے رہے نیم جاں کیسے کیسے نہ گورے سکندر نہ قبر دارا مٹھے نامیوں کے نشان کیسے کیسے بہار گلستہ کی ہے آمد آمد خوشی پھرتے ہیں باغبان کیسے کیسے توجہ نے تیری ہمارے مسیحا توانا کیے نا کیسے کیسے دائے اہل عالم میں گھر ہے تمہارے لیے ہیں مکان کیسے کیسے غمو غصہ و رنجو اندو ہو ہرما ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے تیرے کل کے قدرت کے قربان آخ دکھائے ہیں خوش جوان کیسے کیسے کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے مزے لوٹتی ہے زباں کیسے کیسے